موجودہ <الارض> یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگر زمین میں آجز کرنے والے نہیں ہیں یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے اور نہ ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہے یداف کے لیے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا دگنا کیا جاتا رہے گا ماں قانون سما و ماں قانو یو اور وہ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے تممن بکمن اوم یون فارملا اس لیے اب ان کے لیے عذاب جو بڑھایا جاتا رہے گا اللہ ایک الجین خسرو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تباہ و برباد کر دیا وہ غلط انہ ماکانو یخترون اور ان سے سب بم ہو کر رہ گئی وہ ساری اختراع جو وہ کرتے رہے تھے وہ کہاں گئے معمود کہاں گئے بند گھڑت خیالات کہاں ہیں وہ شفا کہاں ہیں وہ چھڑانے والے وہ سب کے سب جو عنہم ما کانو اخترور بم ہو گئے وہ سب جس کا کہ انہوں نے اختراع کیا تھا لا جرا مان فی ہوں فل تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارا پانے والوں میں وہی ہوں گے اکثر اکثر جو ہے افل کے بنا پر افر امن لذیذ آمن و عامن اس کے برعکس سائبل ٹینس کنٹراسٹ کا قاعدہ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایماندار اور جنہوں نے نیک قبل کیے وہ اخبت الارم بہیم اور جو اپنے رب کے سامنے جنہوں نے حاضری کی گر گڑتے رہے تجرب اختیار کیا الاقا صاحب الجنا یہ ہوں گے جنت والے ہم فیحہ خالدن وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش مثلا الفریقین کل عامہ ول اسم و بصیر و سمیع یہ جو دو گروہ ہیں یہ فریقین ہیں ایک اہل ایمان ہیں اور ایک وہ ہے مشرق اور کافر ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرا ہے کل عامہ ول اسم اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے اور دوسرا ولبیر وسوی جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے حلبیان مسئلہ کیا یہ برابر ہے مثال کے اعتبار سے افلا تذکرون تو کیا وہ نصیحت تخذ نہیں کرتے ولقرسومی ان رقم نذیر المبین اللہ الله۔ انی اقاف علیکم عذاب یومن علیم صدق اللہ العظیم سرہد میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے چھ رقو جو ہے امباء رسول پر مشتمل ہے جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں یہ چھ رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پھر حضرت ہود پھر حضرت صالح پھر حضرت لوت پھر حضرت شعیب اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے سب موجود ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یہ پورا یوں سمجھیے ارض القرآن ہے یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبوس کیے گئے یہ داہنی طرف جو ہے وہ بحر وہ خلیج فارش ہے یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی اور ادھر سے یہ جو بحر کلزم ہے اس کے جو یہ اوپر جا کے دو کھاریاں بن گئی ہیں تو وہ جو ہے خلیج اقبا آخر میں اوپر اس سے لکیر جائے گی تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائیں گی وہ اس نقشے میں ابھی نظر نہیں آ رہا ذرا نیچے کی تو شاید نظر آ جائے گا یہ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرت عن علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی یہیں پر عذاب آیا ہے بہت بڑا جو طوفان آیا ہے اور اسی سے ذرا اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ ارارات اور اسی میں کوہ جودی ہے یہ علاقہ ہے وہ کہ جس کے اندر حضرت عن علیہ السلام کی قوم آباد تھی اس کے بعد جب وہ حضرت عن علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت سام وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے یہ جو سفید صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے حضرت شام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نمایاں عرب کے بالکل جنوب میں یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قومیں یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں پر قوم حوت اس قوم کا نام عاد ہے حضرت شام کی نسل ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام عاد تھا اور آج کی عوصے پھر ایک نسل ایک قوم شروع ہو گئی وہ اس علاقے میں آباد تھی اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے پھر آ ایک رسول بھیجا اور وہ حضرت ہود علیہ السلط والسلام ہیں ان کی دعوت کو رد کیا یہ ہلاک کر دیے گئے یہاں سے حضرت ہود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں وہ علاقہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابری جس کا نام ثبوت تھا تو اس سے یہ قوم سمود مشہور ہوئی ہے انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرنائٹ شراکس ہیں ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے یہ قوم سمود ہے تو قوم نوح قوم ہود قوم سمود یہ تینوں پکوان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اب پھر لوٹ یہ عراق کی طرف عراق ہی میں جو قوم باقی رہی انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہوئی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو امباء رسول کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ حود میں ان کا تسکرہ آئے گا لیکن وہ قصف النبیم کے انداز میں تذکرہ آئے گا امباء رسول کے انداز میں نہیں آئے گا حضرت ابراہیم یہاں سے اور یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق سے اور شام چلے گئے پورا صحرا کراس کر کے اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے صاحب کو آباد کیا وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فلسطین کا علاقہ ہے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں لا کر آباد کیا اچھا اس اپنے بھتیجے جو حضرت نوت علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے ہجرت کی تھی انہوں نے عراق سے اور شاب پہنچے تھے ان کو بھیجا ہے بحرۂ ریڈ سی جو ہے بحرۂ بردار اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے آمورہ اور سدوم وہاں بھیجا ہے تو امبا رسول کے ضمن میں پھر قوم سموت کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوت کا آئے گا البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی کتورہ ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے اور ان سے جو قوم چیری قوم مدین وہ خلیج اقبا کے دہلی طرف جو ہے مشرق میں یہ یہاں آباد ہوئے یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور خلیج کے قریب لے جائیے خلیج کے قریب اس علاقے میں یہ مدین کا علاقہ ہے اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے اب یہ جو سینائی پنسلہ ہے ادھر جو ہے مصر ہے وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے یہاں سے ہی وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جبکہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا تو یہاں پھر حضرت مسا علیہ السلام کی بے ست ہوئی مصر میں تو کل یہ علاقہ ہے کہ جن میں وہ امبیا اور رسول جو ہے مبوس ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا جن کے ناموں سے یہ واقف تھے لہذا انہی کے حوالے سے قرآن تو کتاب ہدایت ہے ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے اور چھ رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے آئیے امتن کی طرف وَلَقَدْ نُوحًا قومِ اور ہم نے, کی کی نے تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں اللہ تعبدو اللہ کے مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو یومن علی مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا فَقَالَ تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کے ربش اختیار کی ماں نرا کا اللہ بشرم مثلا نہ ہم نہیں دیکھتے اے روح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے کیسے رسول بن گئے کیسے اللہ نے چن لیا آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں وہ ماں نرا کا تباہ کا اللہ نذیل ہم اراض رونا بادیر اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ضلیل ہیں کمینے ہیں نچلے چپتے کے لوگ ہیں گٹیا لوگ ہیں باندیر رائے بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گر جمع ہو گئے کوئی معقول آدمی کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے دل آیا ہی نہیں پمان را القم علیہ بن فضل اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ف... ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بل نظر نکن کا بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کال یا قوم میں رہے تم ان کن تا بہت اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہی آ وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بئ نہ تھا تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی میں تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا میرا کردار میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا میں بئی نہ پڑھتا میری فطرت بس نہیں ہوئی تھی سلیم تھی وہ آتانی رحمت میں پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے یعنی جو وہی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے فامیت فا اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مغفی رکھا ہے اب میں کیا کروں فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے وہی میرے پاس آتی ہے یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے بائی پرسنل ایکسپیرئنس لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے انل کو تم رہا کار اون بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو اگر آپ کو پسند نہیں ہے اگر بیدار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازمن آپ پر تھوپ دیں بیا قوم سالوں کو میں لہر اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی کوئی اجرت نہیں مانتا مال طلب نہیں کرتا کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے ان اجلی اللہ اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ہما آنا بے تار دل اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں کمی لوگ ہیں کمین لوگ ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو میں نہیں ہوں کدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے ان نہ ہوں ملاقوں اپنے رب سے ملاقات کریں گے بلاک ان اراک ان لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو بھائی قوم میں ہوں اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان ایسے ایمان کو اپنے ہاتھ سے ہانک دوں یہاں سے بھگا دوں یہاں سے دھتکار دوں تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں یہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے چاہنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ سے دعائیں مانگنے والے اللہ کے روئے انور کے یہ طالب ہیں اس کی ندا جو ہیں افلاع اگر کروں تو کیا تم نصیحت اخل نہیں کرتے ولاقن رقم اندی خزائے اللہ وہی بات جو حدود سے پڑھ چکے ہیں پہلے اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر ولا عالم الغیب نہ میں غیب قائم رکھتا ہوں ولا عقول وی ملک نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ولا عقول و تزری کم اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں تم حکارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو لئی یوتیا خیر میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا کیا پتا تم اندازہ بھی کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فروغ و رحان و جنت النعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے ملاقول اور فسن جو کچھ ان کے جیوں میں ہے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا تو یہ اللہ جانتا ہے امنی عز اللہ ظالمین اگر میں تمہارے انتانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں بھگا دوں تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کالو یا روح انہوں نے کہا اے روح قدل تنا تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا فاکسرتا یہ دالنا اور بہت جھگڑا کر دیا تم نے یعنی یہ کہ جب وہ بالکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے باقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا فاتح میں ماتا یوجنا ان کو تب عمدہ آخری بات وہی ضد اور ہر دربی کی تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور گنازلہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے کالا اندما یاسی کم بہتا انشا انہوں نے فرمایا تو وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے ان نما یاسی کم بھی وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ ان اگر وہ چاہے گا ومان تم جزید اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے ولا انفاؤ کم نوشی ان ان اور میری نصیحت میرا خلوص میری خیر خواہ تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناص ہوں کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں نصیحت کر رہا ہوں خیر خواہ ہوں ان کان اللہ یرید و اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر سب ہو چکی ہو اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا وہ تمہارا رب ہے آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے تو فاضیہ اجرا میں اب یہاں درمیان میں حضرت انو علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی لیکن درمیان میں ایک جملہ ہے. یہ ساری باتیں نبی جو آپ کو ہم وہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں یہ ساری جو گفت و شدید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان آپ کو کیسے معلوم ہوئی آپ نے گھڑ لی ہے آپ, کو؟ آپ کوئی فکشن ہے کوئی سٹوری ہے کیا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کوئی رفت لئے کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گڑی ہو یہ چیزیں پاڑئی اجرامی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا اس کا ببال مجھ پر آئے گا ورنہ بڑی ام مما تج ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو جٹلا رہے ہو تو میں اس سے بری ہوں وہی آئی اور وہی کر دیا گیا گیاں اب کوئی اور شخ نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے فلا تب بما سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کرے اور غمگین نہ ہوں ہو وسطنا واہ یونا اور اب آپ کشتی تیار کیجئے کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنس کے مطابق وہ واہ یہ نہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر اسٹیپ پر ان کو وہی آ رہی ہے اور کہ اس طرح کرو اتنی لمبی بناؤ ایسی لکڑیاں تیار کرو آنا واہ یہ نہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنس کے مطابق وہی کے مطابق ورنا تو خاطب نہیں فلدگی نہ اب دیکھنا جو ظالم ہے ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا مجھ سے دعا نہ کرنا مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتے دار ہے اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے ان نہ اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے وہ الفلک اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشمے تصور سے خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں وہ الفلک اور وہ بنا رہے ہیں کشتی وہ کل لما برہ من قومی سحیرمن ہوں جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اب تو معلوم ہوتا ہے بالکل ہی ماری گئی اب کوئی جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہے تو وہ ہنستے تھے سخیر ہو کالا ان تسکرو منہ فائنہ تسکر من کم کما حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے تمور کر رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا فسو تعلوم اور من جاتی ہے عذاب الخذی ہے تو تم ان قریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا وہ یہی جو علیہ عذاب المقیم اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے حتیٰ امرونہ و فارت تنور جہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا نے اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یا جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے میں جی نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے اگر خدا نہ خواصہ خدا نہ خواصہ کہیں تنبیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے یہ ہے ان کی تعمیر اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو ان میں وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں بہت بڑے مسیح پیمانے پر, پر فلڈ کے آثار موجود ہیں وہ آسار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا اور اس کی یہ توجہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں بہرحال تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تلور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کو چوہوں نے کو سوراخ کیا ہوتا ہے اس میں پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہے ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر گئی جو کرالم ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ ادھر وہ آگر بائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر پھر یہ ترکی ہے اوپر روس کا علاقہ جو ہے تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے چڑھ نہیں سکتے روس کی طرف سے راستہ ہے اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور پرانے مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا